بس اللہ صحمد و علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک البشم جو تمام برادان سمین نے اقبال سلام رس کرتے ہیں فضالِ حلود سلسلہ کتاب سب میں سے درس نمبر چونتیس آپ حضرت کے پہنچا رہا ہوں اور مجموعی درس ستر ہے اور اس میں حدیث نمبر باسٹھ اور تراسٹھ ترجمہ آب حضرت کے تک پہنچا رہا ہوں حدیث نمبر باسٹھ جو ہے میر کا بیس حضر مدان رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمان فارسی سے نقل فرماتا ہے ان سلمان کالقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی فرماتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان نماسم یتیبنتی فاطمہ تھا میری بیٹی فاطمہ کا فاطمہ نام رکھا گیا میری کا نام فاطمہ اس لیے رکھا رکھا گیا لین اللہ وجل کیونکہ اللہ تعالیٰ جو عزیز اور جلالت شان والی ہے عزت اور جلال شان والی ذات ہے اس ذات نے فاطمہ ہا اس ذات نے جدا فرمایا فاطمہ کو وا فاطمہ محبی اور حضرت فاطمہ کے چاہنے والوں کو مہبین کو دوست داروں کو مینانا جہنم کی آکس ہے چونکہ عربی زبان میں فاطمہ جدا کرنے کے معنی میں ہیں ہاں جی جدا کرنے کے معنی میں ہیں اس یہیں سے جو ہے فرمایا کہ چونکہ اللہ تبر و تعالیٰ نے حضرت فاطمت الظہر سلام اللہ علیہ اور آپ کے دوست داروں کو زہرا کے دوست دار وہی تمام ہیں جو زہرا کے اولادوں سے محبت مدت رکھتے ہیں عقدار رکھتے ہیں شاردہ مضمین سے بہادہ علمہ سے طاقع مت لگانے والے اولاد رسول سے سعادات کرام سے نظام سے جو لوگ محبت محدت رکھتے ہیں وہ سب حد فاطمہ کے سچنے والوں کے زمرے میں آ جاتی ہے اولاد زہرا سے جو محبت کرتے ہیں آخر میں وہ زہرا وہ محبت کا تسلسل آ کے حدِ زہرا پر ہے کیونکہ انہی حسیوں کے رسول اللہ حضرت زہرہ یاطر حضرت علی علیہ السلام محمد حسن انہی حسیوں کی محبت میں ہم ان کے اولادوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ اسی زمین میں آ جاتی ہے لہٰذا فرمائے جو لوگ ہزارہ سے محبت محدت رکھتا ہے اور اور جو ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ جی اس حدیث میں پیارے نبی بشارت دے رہا ہے کہ میری بیٹی کو فاطمہ اللہ تعالیٰ میں نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے چھانے والوں کو دوزاروں کو اور آپ کے اولادوں کو چھانے والوں کو اعمیہ البیت سے محبت معدہ رہنے والوں کو ہاں جی اللہ نے جھانے ان کی آگ سے نجات دلایا ہے تو یہ بہت بڑی جو ہے فضلت جہنم کے آگ سے جس کو بچایا گیا تو سمجھو اس کی بہت بڑی کامیابی اللہ قرآن پاک فرماتا ہے وہ منظح جان نار و خلل جنت اور جس کو جہنم کے آگ سے بچایا گیا اور بحث میں داخل کیا گیا تو بے شک کامیاب ہو گیا کیوں حقیقی کامیابی خمد میں بحث میں پہنچنا ہے جنت میں پہنچنا ہے تو ازہرا کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہی بشارت دے رہے ہیں تو یہ بہت ہی عظیم ہیں ان کی محبت معدت کا جو ہے قدر و منظرت ہمیں قیامت میں پتہ چلے گا لیکن جو لوگ ان کی محبت معدت پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مقدس احادیث سے ہم سبق لیتے ہیں اور سبق لے کر جو ہے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اور لہقی یقیناً جو ہے یہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے اور حسن جو ہے نے گرامی اس قوم کے جو ہے انہیں زہرا سے محمد و مدت میں ان کے ہم محمد محبت مدد کا ثبوت ہاں جی ایمان ہے ان کے سیرت و کردار کو اختیار کرنا ہے فارن گرامی کو خاتون ہونے کے لحاظ سے حرد ان کے لیے نمونِ عمل ہے کامل نمونۂ عمل ہے بیٹی ہونے کے لحاظ سے بھی حرد زہرہ نمونۂ عمل ہے خواتین عالم کے لیے اور زوجہ ہونے کے لحاظ سے بھی بہترین نمونۂ عمل ہے کامل ترین نمونہ عمل ہے خواتین عالم کے لیے اور ایک ماہ ہونے کے لیاسبِ ہزارہ تھر خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے اللہ تبرک تعالیٰ نے حضرت فاطمہ زہرہ کو معصومہ ہی اس لیے قرار دے دیا ہے تاکہ جو ہے کائنات عالم میں جو خواتین آئیں گے ان کے لیے کامل نمونہ موجود ہو ہاں جی تاکہ جو ہے ان کے سیرت طیبہ پر چل کر اپنے لے نجات کا راستہ پا سکے ان کے لیے ایک عملی نمونہ ہو پریکٹیکل نمونہ مردوں کے لیے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار لمبیا خسن امت محمدی کے میں مردوں کے لیے رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم بڑی ذات گرامی کے علاوہ بارہ علم علیہ وسلم نمنۂ ای عمل تھے تو خواتین کے لیے ایک نمنۂ عمل جس کے ہر کول کے کردار رفتار گفتار پر چل کر نجات کی گارنٹی ہو وہ ہنسی ایک نمونہ اچھا ہی تھا تو اس لیے جہضر زہرا اللہ ایہ ایہ اسمت و اللہ تعالیٰ نے عصمت و سے نوازا اور آئے ان مایور دلہ علیہ صفحان قمر صاحب البعط و تحرم آئے تتہر کا مالک بنا کے ان کو عصمت کے مقام سے نوازا اس وجہ تاکہ امت کی خواتین کے لیے تاکہ امت تک آنے والی خواتین کے لیے کامل نمنہ ہو لہٰذا ہمارے خواتین کچھ ہے جتنا ہو سکے الظہرہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کردار رفتار گفتار ان کی زندگی پر جتنا ہو سکے مطالعہ کریں کہ زہرا جو ہے اپنے گھر میں اپنے میاں کے ساتھ رفتار کیسی تھی ہاں جی حولادوں کے ساتھ ان کے رفتار کیسی تھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسی تھی غریب غربا کے ساتھ کیسی تھی مہمانوں کے ساتھ کیسی تھی ہاں جی اور آپ کے ہر ایک قول پھیر کردہ رفتار گفتار قابل تغلید نہیں بلکہ خواتین عالم کے لیے لازم التبا ہے اور چونکہ یہ خواتین میں ساگر مردوں میں سے امت کے لیے تہرنگ قرآن ناطق ہے بولنے والا قرآن ہے تو خواتین کے لیے ایک زہرہ یا تھر کے سر میں قرآن ناطق ہے قرآن کا عملی تفسیر ہے قرآن پاک میں جتنی خواتین کی جہاں جہاں تمجید ہوئی ہے ان کا اس بینوں ان سب کا کامل مزاق زہرہ یا تھر سلام اللہ یا ہے لہذا جو خواتین جو جتنا ہو سکے ذہرا تھر کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی سیرت و کردار رفتار گفتار کو اختیار کریں تاکہ ہم کل قمد میں زہرا کے سچے محبین میں شامل ہوں اور ان کے شفاعت سے بھی ہمیں ہمکنار ہو ہاں چھنانچہ جو ہے زہرا کی محبت کے بارے میں ان کی محبت کے فضائل کے بارے میں اور لوگوں نے پہلے بھی شاید آدیش پڑھ لیا کہ پیارے نبی نے فرمایا حضرت زہرہ اظہر کی محبت کے میں واقعی چاہنے والوں کے لیے سو مہمترین مقامات پہ کام آئے گا زہرا کی محبت سو اہم مقامات پہ اس میں فرمائے اے سر وظال کے ان میں سے سب سے مدد قربا میں یہ حدیث موجود ہے ان میں سے سب سے جو ہے آسان ترین مقامات موت کے وقت قبر میں حساب کے وقت میزان کے وقت سرات کے وقت یہ چند اہم ترین مقامات کو اس حدیث میں ذکر ہوا ہے اور ورنہ فرمائے سو اہم ترین مقامات پر الظہرا سلیم اللہ علیہ وسلم سے محبت و مدت انسان کے نکل قمد میں احکام آئے گا تو ہر گرمی سے میرا جان گزارش ہے نہ ہو سکے زہرا کی زندگی پر مطالعہ اور مختلف صداویوں سے مطالعہ کیا جائے ہنج اور اس کے بعد حدیث نمبر تریسٹھ مختصر ان عبداللہ بن زبیر سے واتع کال قلعہ رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسئلی و مثلاً البیت مجھ محمد کی مثال و میرے البیت کی مثال کا مثلاً حلتن اس کھجور کے درخ کی منن ہے تمب تو فلم تین جو ایک ایسی جگہ پر پھیلا ہوا کہ وہ علاقہ مناسب نہیں تھا دسل افزی تجمہ مذہب الا کورا کی جگہ کو ہیں تو یہ کس چیز کی طرف اشارے جہاں مجھے سنا جاتا ہے یہ اس دور کے ماحول کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جیسے محمد عالم محمد جیسے رسول اللہ اور آپ کے آلوت جیسے پاک اور مقدس حسیہ یہ چند گنتی کی چند ہستیاں ایسے ماحول میں پیدا ہوئے کہ ہر طرف بت پرستی ہی بت پرستی تھا ہر طرح کہر تھا شریک تھا ہر طرف بےحج بے حیاں تھی شراب نویشی تھا کوئی ایسی گناہ نہیں تھا جو اس ماحول میں نہ ہوتا ہو تمام اخلاقی اقدار پامال ہو چکے ہوئے تھے انسان فروشی تھے سب کچھ تھے لیکن اس اس جو ہے نامناسب ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان عظیم ہستیوں کو نوب بشر کی تعدیر بدلنے کے لیے نئے بشر کو ان تمام بند بدباکیوں سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پنجتن پاک پرائم اہل بیت کو خالق فرمایا تھا کہ ان کی سیرت و خیدہ رفتار و گفتار کو اختیار کر کے نوعیب بشر کی تعدیر بدل جائے اور آپ کی وہ عرب کی وہ بد بہترین سرزمین ہاں جی اسلام کی جیسے عظیم نعمت سے وہ لوگ سرفراز ہو سکے تو اسی طرح یہ اشارہ ہے فرمایا مجھ محمد کی مثال میرا البیت کی مثال جو ہے اس کھجور کی درخت کی طرح ہے جو بہت ہی نفع وخشیز ہے ہاں جی جو ایک کوڑا کھڑکٹ کھیلنے کی جگہ میں علاقے میں پیدا ہو گیا ہاں جی تو اس کے مطلب یہ نہیں وہ کورا کھڑکٹ سے پیدا ہو گیا یہ مرادنی اس ماحول کی طرح اشارہ ہے لیکن وہ ماحول کورہ کھڑکٹ سے بھی بدتر تھا یہ تو عام فام ہونے کے لیے بیان فرمایا وہ <تصفيق> ماحول بہت خراب ماحول آپ عرب تاریخ پڑھیں رسول اللہ سے پہلے کی تاریخ پڑھیں اصلاً لوگوں میں انسانیت نامی کوئی چیز نہیں تھی ایمان حیا نامی کوئی چیز نہیں تھی تو سب سے بڑی گناہ جو شرک تھا اس میں تو سب لوگ غرق تھا ہاں جی فریش کے ماحول خصوصاً مشکنی مکہ کے ماحول تو اس عجیب غریب جو ہے ماحول میں جو ہے اور سندھیا ہی نامناسب ماحول میں اللہ نے ان ہستیوں کو پاک فرمایا اس لیے آپ نے اپنے آپ کو اس درخت سے تجویز دے دی دیا ہے ہاں جی تو یقیناً ان ہنستیوں کی عظیم مقام و منزلت ہے اللہ تعالیٰ درگاہ میں اللہ نے نو بشر کو ان تمام گمراہیوں سے نجات دلانے کے لیے قیامت تک ان سب کو نجات دلانے کے لیے ہاں جی ایک قرآن ناطق بنا کر چلتا پھرتا قرآن بنا کر کامل امن, آمن, آمن کامل جو ہے نمن کامل اور انسان کامل بنا کر اللہ علیہ انصاحب کو پیدا فرمائے تاکہ ان کے پاک سیرت پر چل کر انسان ان تمام باد سے نو انسانی کو نجات مل جائے تو میں دعا کرتا ہوں پروزگار عالم حامین محمد علم محمد کی صحیح معرفت نصیب فرما اور ان کے سیرت طیبہ پر چل کر ہمیں بھی ایک پاک طیب اور انسان کامل بننے میں ہماری مدد فرما امین عرب بنانے